وحید جین فراؤن یسوم نہ کمسو العدا اس نعمت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمائے وحید فرقنا بكم البحر البر فنجئی نہ فرعون وغرق نہ یہ تین نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اللہ نے ذکر فرما دی اس کے بعد اللہ رب العزت چار نمبر پہ فرماتے ہیں کہ وہ عید واضح موثر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مصالح سلاۃ السلام کو کوہی طور پر بلایا اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے احتقاف کرنا تھا اللہ رب العزت نے اس کو تورات دینی تھی مصالح سلاۃ السلام نے بن اسرائیل کو کہا کہ میں نے کوہی طور پر جانا ہے چالیس دن تک وہاں رہنا ہے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے میں کتاب لے کے آؤں گا جو کتاب ملنی تھی اس کا نام ہے تورات تو علیہ السلام اس کتاب الہی کو حاصل تو پیچھے سے سامری نامی ایک سنار تھا اس نے اس قوم کو گمراہ کر دیا بن اسرائیل کو کیونکہ ان کے خمیر کے اندر ان کے طبیعت کے اندر شرک کرنا یہ عادت پہلے سے موجود تھی تو کی دلی خواہش بھی تھی کہ کوئی الہ ہو اس کی ہم عبادت کریں مثال صلاحت السلام نے تو ان کو روکا تھا لیکن پرانی عادت تھی ان کی شرک کرنا اور کسی کی عبادت کرنا کیونکہ فرعون نے ان کے اندر وقت گزارا تھا کس کا خدائی کا دعویٰ کر کے اور اپنے آپ کو خدا شو کیا تھا تو وہ یہ فرعون کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے تو علیہ سلام چلے گئے چالیس اربائی نلئی لطن کے لیے وہاں سے پھر سامیری کے کہنے پر انہوں نے سامیری نے ایک گائے کا بچڑا پکڑ کر اور اس کو خدا بنا دیا ان کے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے مصالح علیہ تو سلام چلا گیا اور اپنے خدا کو بول گیا تو اصل خدا یہ ہے اس کی عبادت کیا کرے تو سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا اور یہ لوگ اس بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے ہارون علیہ السلام نے ان کو منع بھی کیا لیکن زیادہ سختی نہیں کی تاکہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو بہرحال ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بڑے غصے سے اس کے ہاتھ سے وہ اوراق تووراک کے گر گئے اور ان پر غصہ کیا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا اور سامری کو بھی ڈانٹا کہ آپ نے اس قوم کو گمراہ کیوں بنایا بہرحال لیکن معاملہ ہو چکا تھا تو اس کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں وہ عید و ادن موس ارباین یاد کرے اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا مصعلیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ ارباعین علیہ چالیس راتوں کا یا چالیس دنوں کا کہ آپ نے کو ہی پر آنا ہے اور چالیس دن گزار کر چالیس راتیں گزار کر ہم نے آپ کو ایک کتاب دینی ہے جو کہ اس کا نام تورات ہے اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کو آپ سمجھائیں اور اس کو پڑھائیں تاکہ وہ بنی اسرائیل ہدایت پر آ جائے اللہ ربرجہ فرماتے اس وقت کو یاد کریں علیہ السلام ہمارے پاس آئیں لیکن پیچھے سے کیا کیا تم نے تم تخص تمر من بعد ہی علیہ سلام کے آنے کے بعد تم نے ایک بچھڑے کو عبادت معبود بنا دیا اور اس کی عبادت کرنے لگے سامری کے کہنے پر اور اللہ فرماتے ہیں وہ ان تم ظالمون اور تم تھے ظلم کرنے والے اپنے نفسوں پر یہ تم نے ایسا کام کیا کہ اس کا نقصان تمہارے لیے ہی تمہیں ہی ہونا تھا اور اس کا نقصان اور کسی کا نہیں ہونا تھا کیونکہ اگر اللہ کی عبادت نہ کی جائے کسی اور کی عبادت کی جائے تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آنا یہ ظلم اپنے نفس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا یہ ظلم مع اللہ نہیں ہے یہ ظلم یعنی انسان اپنے نفس کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ کر لیتا ہے کیونکہ یہ شرک ہے اور اس شرک کو اللہ نے ظلم کہا اور اس ظلم کا حساب کتاب ہوگا اللہ اور برج فرماتے ہیں وہاں بھی آپ نے کیا کی تھی نافرمانی کی تھی حالانکہ ہم آپ کو ہدایت کی طرف لانے والے تھے لیکن تم نے ہدایت کی باتیں چھوڑ دی علیہ السلام کی باتیں چھوڑ دی سامری کی باتوں میں آ اور وہاں تم نے اس عجل کو تم نے خدا بنا کر اس کی عبادت کرنی شروع کر دی پھر اللہ رب العزت اس نعمت کی ذکر فرماتے ہاں چار نمبر پہ نعمت یہ ہے سم اف یعنی اتنا بڑا جرم تم نے کیا جو کہ قابل سرزمشت ہے اور قابل گرفت ہے اس کے بعد تم معاف ناان پھر ہم نے افواہ کیا درگزر کیا تم سے ممباہ اس حرکت کرنے کے بعد جو تم نے یہ حرکت کی تھی اس ایجنٹ کو خدا بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کے بعد بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا یعنی عملی طور پہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کے رکھا تھا اور اللہ رب الج فرماتے ہیں یہ افواہ اس لیے کیا اللہ الحم تشکر شاید تم اللہ کے شکر گزار شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تم شکر گزار بندے بن جاؤ اس لیے میں ہم نے افواہ کیا ورنہ یہ چیز معافی کی نہیں تھی اور اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے تھی لیکن پھر بھی ہم نے افواہ کیا آپ سے ہاں جی تاکہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعید عطی ناموس الکتاب اور فرقان اللہ المتحم مثالِ سلام وہاں چالیس دن کے بعد جب وہ مدت پوری کی تو اللہ رب العزت نے اس کو کتاب دے دی اور کتاب سے مراد تورات ہے اور اس کتاب کو اللہ نے فرقان سے بھی تعبیر کیا جیسے کہ قرآن بھی فرقان ہے تورات بھی ان کے لیے فرقان تھا یعنی اللہ رب العزت نے اس ایسی کتاب دی ان کو کہ وہ فارق ہے بین حق والباطل وہ ایسی کتاب تھی کہ یہ فرق دکھانے والی فرق کرنے والی تھی حق اور باطل کے درمیان اللہ رب فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کریں وعید عطینہ موسل کتاب اس وقت کو یاد کریں ہاں جی وہ بھی ایک نعمت تھی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر جب ہم نے علیہ السلام کو کتاب دے دی کوہتور میں چالیس دن پورا ہونے کے بعد اور فرقان دے دی ممتحدون تاکہ تم اس سے ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور تم اس سے ہدایت حاصل کرو یہ کتاب اس لیے دی تاکہ اس سے تم ہدایت حاصل کرو اور تم اس سے راہ راس پر آ جاؤ اس کتاب کے پڑھنے سے اس کتاب کے سمجھنے سے اللہ رب العزت نے یہ نعمت کا بھی ذکر فرما دیا پھر اللہ رب العزت یہاں سے فرماتے ہیں وہ آتَيْنَا آتین موسل وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ فرقان یہ کو طور میں اللہ نے دے دیا پھر اللہ فرماتے وہ عید قالم موس قومی قومی فتوب و الابر اکم فخلو انفس الکم ظاہم خیر اللہ عبادت کی شرک کیا تھا اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے عبادت نہیں کی تھی ہارون علیہ السلام نے منع کیا اس منع کرنے سے وہ مان گئے کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ اس بچڑے کو معبود بنا کے نہیں رکھا اور کچھ لوگوں نے معبود بنا دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے اس بچڑے کو معبود نہیں بنایا وہ اس گنا سے بچے ہوئے وہ بن جائے قاتل اور جنہوں نے شرک کیا وہ مقتول ہو جائے یہ قاتلین ان کو کیا کرے قتل کرے ایک بات تو یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بعد کم من بعد کم سے مراد یہ ہے کہ تم حقیقی موت پہ ایک دفعہ مارے گے اللہ کے حکم سے اللہ نے پھر زندہ کیا تمہیں تمہیں زندگی دے دی اور اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے یعنی اللہ نے تمہیں مار دیا پھر زندہ کیا بعض کہتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العزت نے ان کو تھوڑی دیر کے لئے بے ہوش کر دیا تھا اور بے ہوش ہونا یہ بھی ایک موت کے مترادف ہے یا انسان سو جاتا ہے یہ بھی موت کا کیا ہے عربی میں کہتے ہیں کہ الن اُل موت جو نیند ہے یہ بھی موت کا کیا ہے بھائی ہے تو بے ہوشی کو بھی موت کہا جاتا ہے اور اسی طرح نیند کو بھی موت کہتے ہیں تو لہذا یہاں بعض الفسرین لکھتے ہیں کہ قتل سے مراد اور موت سے مراد یہاں کیا ہے ان کا ہوش ہونا ہے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش کر دیا پھر ہوش میں لائے اللہ نے ان کو اور ان کو دوبارہ زندگی دے دی تو یہاں اللہ رب العزت اس نعمت کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ تمہارا توبہ اس طریقے سے اللہ نے قبول کر دیا اور یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے بڑا سستا ہے اللہ نے اس معاملے کو روز قیامت ور نہیں چھوڑا ورنہ وہاں سزا پھر سنگین ہونی تھی اور وہاں پر اللہ نے پھر رحم بھی نہیں کرنا کسی پر دنیا میں تو اللہ رحمان ہے ٹھیک ہے نا جی اور آخرت میں یہ رحمانیت کی جو ہے یہ نہیں ہوتی یہ صرف صرف دنیا میں ہے وہاں اللہ کے ذات رحیم ہوں گے اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر ہی اللہ کا رحم ہوگا کافروں پہ کوئی رحم نہیں کہے گا اللہ رب الج فرماتے ہیں عید قالموسا علی قومی اس وقت کو بھی یاد کرو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے تمہارے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دے ہاں جی اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس وقت کو یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم ان ظلم تم انف بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نقصوں پر اتخاط رکم جب تم نے پکڑا عجل کو محبود بنا کر اس کو تم نے خدا بنا کر بنا لیا تو یہ تم نے اپنے نفسوں پر کیا کیا یعنی ظلم کیا تو لہٰذا اس ظلم کا ازالہ توبے سے ہوگا اور توبع کی, کی جو صورت ہے توبہ کیسا کرنا ہے خطوب و الابار اکم اللہ نے فرمایا تم اپنے خالق سے توبہ کرو بارئ سے مراد خالق اکم بارئ خالق کے معنی میں ہے تو سم تم توبہ کرو اپنے خالق ذات کے سامنے وہ یہ ہے کہ فخ طلو تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو قتل کی یہی صورت تھی جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی وہ قتل کریں کن کو ان لوگوں کو جنہوں نے بچنے کی عبادت کی تھی اللہ نے فرمایا ضائع خیر الرحم یہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے خلاصی کا کسی سے تمہاری جانیں چوٹ جائیں گی اور تمہارا توبہ قبول ہو جائے گا یہی صورت توبے کا ہے اور یہ بہت اچھی صورت ہے ایند بارکم تمہارے خالق کی نیز تمہارے خالق کی نیز یہی بہترین کیا ہے یعنی طریقہ ہے توبے کا تو یہ کام ہو گیا فتح علیکم پھر اللہ نے تمہارا توبہ قبول کر دیا تمہارا توبہ قبول کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے یہی بہت بڑی نعمت کی بات ہے کیوں توبہ قبول کیا اللہ نے کیوں کہ انا ہوا تواب الرحیم وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا ہے اور اتنا رحم کرنے والا ہے اللہ کی ذات وہی ہے جو اتنا رحم وہ اللہ کر لیتے ہیں ہاں اور اتنا معافی کوئی اور نہیں دے گا یہ اللہ کے ذات ہی دے سکتی ہے لہذا تو تمہیں اللہ نے کیا کر دیا اس غلطی سے معاف کر دیا یہاں سے وعزق نر اللہ جہرتن کا حضرت کو مسائق تنظور یہاں سے اللہ رب العزت واقعہ بیان کر رہے اس چیز کا جب موسیٰ علیہ السلام آئے تورات لے کر اور انہوں نے بجلی کی عادت کی تھی بہرحال اس کے توبے کی صورت بھی بتا دی کس طرح توبہ کرو ایک دوسرے کو مار ڈالو تو لہذا یہ کیا ہو جائے گا توبہ تمہارا اس کے بعد مسالیہ سلاۃ وسلام نے جب نبوت کا دعوی کیا اور ان سے بات کی کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے کتاب دی یہ تورات ہے اور وہاں اللہ نے میرے ساتھ باتیں کی مناجات ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی تو بنی اسرائیل چون کے دماغی طور پہ تھوڑے سے پاگل پن تھا ان میں شکو کو شبہات کی کیا تھے یعنی عادی پہ معمولی معمولی بات پر شک کرتے تھے اور چڑ چڑن تھا ان کے اندر ہر چیز کی تحقیق کرنا یہ وہ یہ غلطیاں تھیں ان کے اندر مسالیہ صلاح وسلام نے یہ باتیں بتائی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات ماننے کے لیے نہیں ہے تیار کہ آپ کو ہی طور پہ گئے اور آپ سے اللہ نے باتیں کی اور آپ کو اللہ نے یہ تورات کتاب دے دی ہماری ہدایت کے لیے ہم تب مانیں گے جب اللہ کو ہمیں اعلی ظاہری طور پہ اب دکھائیں اللہ ہمارے سامنے آئے اللہ کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں پھر یہ ہم مانیں گے کہ واقعی تمہیں اللہ نے نبی بنایا اور تمہیں اللہ نے یہ کتاب تورات ہماری ہدایت کے لیے دی ہے تو انہوں نے اس طرح ایک سوال کیا جو کہ وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ذات کو دیکھنا یہ انسان کی جو بسارت ہے انسان کی جو نظر ہے یہ اس کی طاقت نہیں رکھتی علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھے اللہ اپنے آپ کو دکھائے مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں جب علیہ السلام شوق میں آگیا تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی آپ دنیا کی زندگی میں مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کی جو نظر ہے وہ میرے دیکھنے کو کیا برداشت نہیں کر سکتی اللہ رب العزت نے پہاڑ کے اوپر تھوڑی سی اپنی تجلی ظاہر کی اس تجلی کو علیہ السلام نہیں دیکھ سکے اور برداشت نہیں کر سکے اسی وقت بے ہوش ہو کے گر گئے تو پورا اللہ کی ذات کو دیکھنا یہ تو کسی کے بس کا کام نہیں ہے اللہ نے منع کیا کہ لمتا رانی آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے تو بنی اسرائیل نے دیکھنے کی کیا کی بات کی کہ مصالح علیہ السلام سے یہ گستاخانہ سوال کیا کہ اپنے رب کو ہمیں دکھائیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاں ہے تمہارا رب اللہ اللہ عجد اس کا ذکر فرمارے لیکن یہ جب یہ غصہ خانہ بات ان سے نکلی تو اللہ نے فوراً ان کو سزا دے دی ایک آسمان سے کڑک آئی بجلی کی اور اس وقت اس سڑک نے ان کو پکڑ دیا اور اس سے یہ فوراً مفصرین کہتے ہیں مر گئے موت آئی ان کو یا یہ ہے کہ بے ہوش ہوئے ہوش میں نہیں تھے حواس میں نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حواس دی یا پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دے دی, دی تو اس نعمت کا بھی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اللہ اسی وقت ان کو مار کر ختم کر دیتا تو کون تھا پوچھنے والا لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دے دی, دی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر فرماتے ہیں وعید کل تم یا يَا منہ یاد کرو اس کو جب تم نے کہہ دیا منی اسرائیل سے اللہ خطافر مارے کہ موسا مین الخ ہم ایمان نہیں لائیں گے لن داخل کیا فعل مظاہرے پر اور یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے نفی میں پھر مستقبل یعنی آئندہ کبھی بھی ابھی بھی نہیں مان رہے آپ کی بات لیکن آئندہ بھی کبھی بھی آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے ایمان نہیں لائیں گے تمہارے اوپر نر اللہ جہرتا جب تک کہ ہم دیکھ نہ لے کس کو اللہ کو جہرتا یعنی بالکل عال الجہر واضح طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی کلی آنکھوں سے اللہ کو جب تک نہیں دیکھتے تو ہم ایمان ملاتے تو اس گستاخی پر اللہ نے کہا کیا کہ کو مسائقہ اس وقت تمہیں پکڑ لیا ایک سائقے نے بجلی کی کڑک میں وان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے یعنی یہ معاملہ تمہارے سامنے ہوا تمہاری نظروں کے سامنے ہوا اللہ رب العزت نے تمہیں اسی وقت سزا دی اور سزا دے کر تمہیں مار دیا اللہ نے یا بے ہوش کر دیا تم نے باسنا کم باد پھر اللہ نے تمہیں اٹھا لیا تمہارے موت کے بعد پھر زندہ کر دیا باسنا سے مراد کیا ہے زندہ کر کے اللہ نے پھر تمہیں اٹھا دیا یا ہوش میں لا کر تمہیں پھر اٹھا لیا وہاں سے لاء تشکرون تھا کہ گزار بنو تاکہ تم شکر گزار بنو اور شکر کرتے رہے تو اس وجہ سے اللہ نے تمہاری اوپر یہ معاملہ کیا لیکن اس کے باوجود تم پھر بھی باز نہیں آتے تھے اور مصالح سلاۃ والسلام کو بار بار انہوں نے کہہ کیا کیا تین کیا وضل علی کم الغم وزل علی کم المن وسلم <سلام> یہ مصالح سلاۃ السلام کے ساتھ جب انہوں نے نام ماننے کے لیے بڑے بہانی کیے آگے پیچھے تو ایک سزا اور دے دی اللہ نے ان کو سزا ایسی دی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے ایک میدانی تیہ میں ان کو نکال کے جمع کیا جو کہ وہ صحرائی سینا میں واقع ہے صحرائی سینا بہت بڑا ہے اس میں ایک میدان تھا جس میدان کا نام تیہ ہے میدانی تی ہا یا پھر ہاتھی تی تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہاں پھینکا وہاں آسمان کے علاوہ کوئی چتی نہیں ہے دوب سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ صحرا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ملنا نہ بازار ہے نہ کوئی کندور ہے روٹی والوں کا نہ کچھ ہے نہ کہاں ہوٹل ہے سالن پکتا ہے کچھ نہیں ہے ڈر نہیں ہے تو وہاں اللہ تعالی نے ان کو سزا کے طور پہ پھینک دیا لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا رحم سب سے بڑی یہ ہے اللہ نے چھت ان کو نہیں دی تھی لیکن بادلوں کو ان کے اوپر چھت بنا دیا تاکہ دودھ کے تپش سے یہ بچتے رہیں اور گرمی سے تکلیف نہ ہو ان کو ایک بات کھانے پینے کے بھی بندوبست اللہ نے کر کانے پینے کے بندوبست اس طرح ہوئی کہ من اور سلوا اللہ نے وہاں وافر ان کے لیے پیدا کر دیے من سے مراد مفصرین لکھتے ہیں اس سے مراد ترنجبین ہے جو کہ ایک خاص بڑا سا مالٹے کا شکل ہوتا ہے اللہ نے کانے کے لیے یہ دے دیا جی اور ساتھ ساتھ سلوا دے دی شلوا سے مراد وہ بٹیر ہے جو کہ وہاں آتے رہیں اور بیٹھتے رہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل ان کو پکڑتے تھے وہ مزاحمت نہیں کرتے تھے باقی نہیں تھے آرام سے ان کے ہاتھوں میں بلا مشقت بلا شکار وہ ان کے ہاتھوں میں آتے تھے اور بٹیروں کو وہ کاتے تھے وہاں پکا کر اللہ نے کانے پینے کا بھی بندوبست کر دیا یہاں سے مفسرین لکھتے ہیں کہ کانے پینے کی چیزیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن من کا اور سلوا کا خاص طور پہ کھانے پینے میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے یہ بندوبست کیوں کیا فصرین نے یہ تعبیر کی یہاں کہ من اور سلوا کے اندر کچھ خاصیتیں طبی لحاظ سے ایسی ہیں کہ وہ چیزیں بنی اسرائیل کے لیے مفید کی جو من ہے ترنت اس کے کانے سے انسان کے دماغ کے اندر جو فطور ہوتا ہے یا جو شک اور شبوق شکوق ہوتے ہیں یہ اس سے دو اور انسان کے دماغ کو قوی بنا لیتا ہے اور سلوہ بٹیر کھانے سے انسان کا دل تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے دل کے اندر سخ انکار کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے کھانے کا بھی ایسا بندوبست کر دیا کہ ان کی طبی لحاظ سے بھی تھوڑی سی کیا ہو جائے تربیتی لحاظ سے تو اللہ اس کا اصلاح کرنا چاہتے تھے کہ میدانی تی میں ان کو وہاں پھنسایا کر کے کر کے کر کے جب رات تو وہ جگہ وہی ہوتی تھی جو صبح وہاں سے چل پر. وہ سفر گیا کہا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا کوئی فائدہ نہیں نکلتا تھا سال تک اللہ نے وہاں ان کو بند رکھا اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ بوکا اللہ نے نہیں مارا ان کو پیاسا نہیں مارا اور اس میدانی کیہ میں یا صحرائے سینا میں جو ان کے اوپر اللہ نے نعمتیں فرمائی ان نعمتوں کا اللہ ربرزت یہاں سے ذکر وضل اللہ علیہ سے لے کر اکسٹھ نمبر آیت تک اللہ وہاں کیا فرماتے ہیں یعنی ذکر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اکسٹھ نمبر آیت تک آجی وکانو یا اتدال تک جو کہ یہاں رقوبی پورا ہو رہا ہے تو یہاں تک اللہ رب العزت جتنی بھی ان کے اوپر نعمتیں اللہ نے کی ہے اور اس صحرا سینا کے اندر میدانی تی میں تو ان نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ بطور سزا تمہیں یہاں اللہ نے ڈالا تھا اور اس کے باوجود اللہ پھر بھی آپ پر رحم فرمایا کرتے تھے اور طرح طرح کی اللہ نے اپنی نعمتوں کا اوپر برسا کیا لیکن پھر بھی تم باز نہیں آئے یعنی اتنے سخت لوگ تھے اللہ ربض فرماتے ہیں بنا دیا تمہارے اوپر کیونکہ چت وغیرہ کچھ نہیں تھا غمام کو غمام کہتے ہیں صاحب کو یعنی بادلوں کو بادل اللہ نے تمہارے اوپر صاحبان بنا دیے تاکہ تم دھوپ کی تکلیف سے اس کی تفیش سے بچ سکو فضل علی ملم و سلم اللہ نے اتارے تمہارے اوپر من اور سلوہ یعنی بطور رزق بطور کھانے کی چیزیں اللہ نے بغیر مشقت کے تم بالکل مشقت کرتے نہیں تھے کہاں تم دیہڑی کے لیے نہیں جاتے تھے ٹھیک ہے نا جی اور کہاں کوئی نوکری اللہ نے نہیں کروائی تم سے کوئی کام نہیں کروایا اپنے اس میں بیٹھے ہوئے تیار کانے وغیرہ مل جاتے تھے آپ کو من کا اس طلوع کا سرنجبین اور بٹیروں کا یہ کانا تمہیں ملتا رہا اللہ نے فرمایا کلوم من طیبات ما رزقناکم نکم کرو اس طیبات اس پاکیزہ چیزوں میں سے جو کو ہم نے کو رزق کے طور پہ دیا رزق کے طور پہ جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں پاکیزہ چیزوں میں سے وہ کیا ہے کوئی گند وغیرہ کوئی نجس چیزیں ہم نہیں کھلا رہے ہیں آپ کو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ تو جسمانی طور پہ بھی طبی لحاظ سے بھی تمہاری صحت کے لیے یہ کیا ہے یہ بہترین چیزیں اللہ فرماتے ہیں وما ظلمون انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا اللہ فرماتے ہیں ملاقن کا انفسم یزلم لیکن یہ کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے جو انہوں نے بگاڑا تو وہ اپنا ہی بگاڑا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اللہ رب الز فرماتے ہیں یہ نفس اپنے نفسوں پہ ظلم فرمایا کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا ہمارا انہوں نے کچھ بگاڑا نہیں تو لہذا یہ کیا ہے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے تھے ظلم کیا ہے علیہ السلام کی بات نہ ماننی اپنے ضد پہ کڑا ہونا بار بار سلام سے طرح طرح سوالات کرنا ٹھیک ہے نا جی بہانے ڈونڈنا کس کے لیے عدم اتباع کے لیے تو یہ ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پہ ظلم ہے اللہ تو ان پر رحم فرمایا کرتے تھے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے پوری کتاب بھیجی مصالیہ سلام کو بھیجا اور ان پر وہ محنت کرتے رہے لیکن انہوں نے الٹا ظلم کر دیا اس کے بجائے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یہ بتاؤ یہ شکریہ قبول کر لیتے لیکن انہوں نے اس ان نعمتوں کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی ناشکری انہوں نے شروع کر لہذا اللہ فرماتے ہیں تو ہمارا تو کوئی نہیں بگاڑا ہمارا کیا بگاڑیں گے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے لیکن انہوں نے جو بگاڑا ہے اپنا ہی بگاڑا اور ظلم اپنے نفسوں پہ کیا یہ کہ بنی اسرائیل کی خزرتیں اور اللہ کی نعمتیں اللہ ربرزت بار بار ان پر نعمتیں فرمایا کرتے تھے وحید کلنت قلو ہل قریا خ قلوم انہا خی خوشی تو یہاں سے یہ اگلی نعمت کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں یہ وہ واقعہ ہے جو کہ چالیس سال صحرائے سینا میں ان کے پورے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ان کو بیچ دیتے ہیں بیت المقدس کی طرف اور وہاں جائیں بیت المقدس کے دروازے پہ داخل ہوتے ہوئے آپ آجیزی کا اظہار کریں خوشو اور خزو کا اظہار کریں اور استغفار کا کلیمہ پڑے وہاں بھی انہوں نے نا کا اظہار کیا اس کلیمی کو مذاق بنا کر حید کی جگہ پہ کہنے لگے اس کا بھی اللہ رب العزت اس آیت سے انشاءاللہ آیت نمبر اٹھاون سے اللہ رب العزت یہاں ذکر فرمائیں گے اور یہ آیت نمبر ساٹھ تک یہ بنی اسرائیل کے اوپر جتنی بھی اللہ نے نعمتیں فرمائی کی ان کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دیں اور اللہ رب العزت شیطان کے چالوں سے ہمیں محفوظ فرمایا